الحمد لله الحمد لله وحده لا شريف لحمد وصلاب ودروا للخاتم الأمرياء عليه الصحية ووشحنا تضاعا سام توفیق کتھا فرما دے حوالے نال اور میلا مستفا صلی اللہ محفل شریف کا استعمال فرمائے اللہ کا نشان ہو اس محفل شریف نو اپنی ماہ راج قبول فرما کے بش والے نے محترم کی و مفرت فرم سبائ کبائر کافور فرماوے ان کی کبڑ چڑیا رسان نظول فرما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھائی فہیم صاحب جس راستے تک لگے ہیں اور ہاتھ دلنے کی کوشش کر رہے ہیں مولا سونا مزید دے آمین اور اسی سیچے رات کے اتر یہاں اس کتاب دولت تو مالو, مالو پہلے محفل شریف کا یہ ایلان کیا گیا کہ بعد نماز مغرب محفل شریف شروع ہو جائے گی اور عشا کی نماز کو فوراً بعد تقریر شروع ہو جائے گی وہی وجہ یہ سڈ کبلا استادی نقر مرتز لگی کا جلسہ شریف سی لال موسے اصا اس واسطے جلدی کا ایلان کیا سی کہ یہ جلسہ وقت نال ختم کر کے جنہیں بڑیا نے ادھر جانا ہوا او وقت نال اتنے پہنچ جائیں اے جڑی مغرب تو بعد شروع کرنے والی ترتیب سی یہ اس جلسے شریف دی وجہ نال پھر اج جی وہ ترتیب تبدیل ہو گئی محفل شریف اس بات شروع کی تھی وہی وجہ یہ بنی ہے کہ حالات کا سارے سارا پتا ہے جی جی روڈ والا راستہ تقریباً بند اور راستے دی بندش دی وجہ جلسہ ملتوی ہو گیا ہے جد وہ جلسہ ملتوی ہوا ہے تو پھر اصطان کی اور مولانا صاحب اور خوشاورت کے نام اصل یہ ترتیب بنائی کہ یار ادھر جانا جو نہیں ہے تو پھر محفل شریف کو اپنی ترتیب دے مطابق کیا جائے جی میں محفل کی ترتیب ہوں عشا بعد دی یا جاندے دی دی تو اِسی ادھر جانے تو پھر تو جلدی کر لیں گے تو ہوں ادھر نہیں جانا تو آپ جا وہ ترتیب دے مطابق عشا محفل شریف شروع کروائیے یہ ترکیب نبدیل کرب اور اصل وجہ. اس واسطے آرت کی بات بعد کچھ لوگ جدو کوئی اعتراض دی جگہ نہیں نا ملتی اعتراض کر دیں کہ یار ایلان ہوتا محفل جیڑا اعلان کیتا سی اس اعلان دے مطابق محفل نہیں شروع کرائی لہدا اسے وعدے خلاف ہی در اصل گل یہ ہے کہ جڑے لوگ گل کرتے ہیں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وعدہ خلافی کرتے ہیں ان لوگوں کی اصل دے اندر انہوں تکلیف کوئی اور ہوتی ہو. یعنی یا سچی گل نہ برداشت ہوئی کوئی حکم دین مستفا کا اپنے خلاف ہو. بیان ہو گیا تو پھر وہ تے اعتراض کر نہیں سکتے کہ آپ اعتراض کریں گے لوگ کی نہیں. تو چلو ادھر والا گسا جا وہ ادھر کاٹ اتارج کی جناب نو کہ اصا جا یہ ترتیم مغرب بات دی ہی بنائی سی لیکن اور راستے بھی بندش دی وجہ جلسہ ملتوی ہو گیا اس ترتیب جی ترتیب باقی محفلوں کی چلتی آ رہی ہے اس ترتیب مطابق بحال کر دشکر نہ واضح خلافی ہے کوئی بندہ نائے خلافی ثابت کر سکتا ہے نہ ہی کوئی جھوٹ سابت کر سکتا ہے ٹھیک ہے اے ہے یعنی کہ ہلاک پیشے نظر ہلاکے نظر کسی شہر ردو بدلتا آ جانا یہ جھوٹ نہیں بنتا اور وعدہ خلافی بھی نہیں بنتی تو لیادہ یہ چیز چیزوں کو سان پرہیز کرنا چاہیے گریز کرنا چاہیے کیوں کہ جس وقت دی خاطر اصل لوگ اعتراض کرنے ہیں باقی دے زندگی دے تمام شعبیاں دے اندر اصا وقت دا کدی نہیں خیال کیا بدار جانا نہ ہو سو وقت دا خیال ہے شادی وقت دا خیال ہے بینہ دا خیال. کی دا خیال نہیں ہوتا لیکن بڑی عجب گل ہے کہ جے تو دین مستفا دی واری آتی ہے پھر ساتھ وقت بھی یاد آ جا کڑیاں بھی یاد آ جانے یعنی، ٹائم بھی یاد آ جائے وہ اصل گل ہے کہ جنہ لوگوں نے اتراج کر کے بہرحال جو وجہ سی جناب نے بیان کر دیتی ہے جناب سامنے اگر ذوق تو اظہار فرمایا تھا تو جی تسا بے ذوقی دا اظہار کیتا تو پھر میں چیتی مقا دیا گا تو جی تھی واقعی ذوق شوق اور طلب دا اظہار کیتا تو پھر گل پوری سناواں گا کیوں دین مصطفیٰ جی اے بندے کوٹ کے یا مروڑ کے بچان آ شہ جبری طور سے جناب تشختی نال کسی سنا شا نہ مجب ہو کے سنا شاید نہ اپنی کلب یہ تو نہیں لگ میرے کو سمجھتی ریڑھی ہے مکاؤں ہاں <laughs> جی جی ت سفلت اظہار میں جناب جگہ میں گزارا کر کے گل متا دیا جناب کے سامنے جس مسئلے کا بیان کرنا ہے اس کا نوان ہے نجات کا سبب اور پکڑ کا سبب اللہ! اللہ! So, <Sess> یعنی یہ دسا گا جراغ نو کہ مومنجات کیڑی شہنی دون جہان اندر وہ کہڑی چیز ہے کہ جس نجات پا ہے اتھے بھی اگاں بھی اور وہ او کہڑی چیز ہے کہ جس کے نال بندہ اتھے بھی رب سونے کی پکڑ چ آ جائے درخت ہے آ جگاں قبر کے اندر بھی بندہ پکڑیا جا رب ناراضگی سزا کٹنی پی گلا جناب یہ انتخاب اسے کی بندہ منزل اصلی منزل نجات سمجھ آ رہی ہے نا اصلی منزل نجات ہے اللہ سونے دی رحمت اور نجات اور بخشش دا تلاش کرنا یعنی تمہیں آئے سے کہ آپ راستہ اختیار کریے کہ جس کے نام سانو نجات مل جائے بخش مل جائے جا اور جہاں بندہ اس گل کو بھول جی وہ کدی اپنی منزل نہیں پا سکتا اور کدی اپنے مقصود ناصل بولو چاہ ہر بندے کا اپنا نظریہ ہوں ل میرا نظریہ لیکن مسئلہ یہ ہے داد کا محتاج نہیں آئی سی تھی کری آ بولے دادی باٹری تھوڑی چارج ہونی ہے اصل نظریہ یہ ہے میرا بولن کی دعوت کہ بندہ جتنے دیر تک بہتر شریر بہتا ہے بندے کی زبان پھر رب سونے دا ذکر جاری ہے رب دی پاکی بیان کرم بیان کردہ ذکر کرتا ہے جناب ایک تو لاما اعمال امال سواب بھی لکھا جاتا ہے اور دوسرا اس ذکر کی برکت نال شیتان نہیں غالب لے پاؤں یا <آا> نہیں <آن مزدنسو> جی. بولو گے تو میری پچھان نہیں ہو جائے گی وہ اقبال فرماؤ گا نا اثر کرے نہ کرے سن میری فریاد نہیں ہے شیطان کو شانچا کی رب سونے دی دی دے ذکر دی کوشش اجے بھی تھی نہ بولو تو چلو میں نہیں آخا گا یہ تھوڑی اپنی مرضی ہے کیوں اس واسطے ضروری ہے کہ جدو بندہ بیل پا کر لوگ رب سونے دے احکام اور نیٹ والے پاسے آدھا تو شیتان مغرو چےتی رل آؤں گا کوشش کرنا ہے کہ یہ میں اپنے دودہ کھچ کھڑنا ہے یہ میں تباہو برباد کرنا یہ سریار کرنا یہ لیا ہٹا دیتی جائے اور خیالات نو دے تو وہ یہاں کاموں کے بڑا استاد ہے ساری انہیں ساری جناب پریکٹس ہی اسے کام کی کی بڑا واریگر واقع استاد ہے بچن واسطے نا مولا سونے کا ذکر یا اس محبوب کا ذکر جیت مگر حقیقت یہ ہوئی ہے بولن والا آدھے انداز وال قرآن کی سناوے سننے والا چپ کر کے توجہ سنے تاکہ کہ دے پلے بھی کوئی پو لیکن اج وہ دور نہیں ہے وقت نہیں ہے دوری سنبھال ان لوگوں تڑب سی نا تو پھر وہ اپنے مقاصد نیگ دین پاکی سمجھ گیا جیتنے تک طلب نہ ہو بندے پلے پوچھ پہ نہ بندے نو سمجھ آئی فرمائی تڑب اور تڑب نال تلاش دے نال شوق اور شوق دے نال دین پاک دا حصول لیکن ہوں وہ وقت نہیں رہ گیا ہوں سستی اور غفلت جہی ہے وہ اس قدر عام ہو گئی ہے غفلت دا شکار اثر ایڈا یعنی غفلت دے اڈے شکار ہو گئے ہاں کہ سان دم بدم دم بدم سانو شیطان کو بچنے تدبیر بھی کرنی پڑتی ہے مستفاس اپنے کچھ سمجھ آ رہی ہے نا جناب کی نجات دا سبب کی ہے اور گرفت کی پکڑنا اور اے ہوئی مومن دا اے ہوئی مومن دا مقصد اصلی ہے مومن دی منزل اصلی ہے کہ وہ دنیا دے اندر آیا ہے وہ ایسے کم کرے کہ نجا پا جائے ان معافی مل جائے بخشش مل جائے دنیا, دنیا موت اور زندگی بنائی اسے کہ پرکھا رہا چل کو بی کرتا ہے چندے کرتا ہے میں تک جی پتا لگتا ہے کہ جی بندے نے اپنے آمن کا مقصد سمجھ لیا وہ تو ہمیشہ نجات اور بخش کی تلاش رہے تو میں وہ کام کرنے مجھے نجات مل جائے اور جی بندے نے نہیں سمجھیا جس بندے دل دماغ دے اندر دنیا کی محبت پاس نہیں کرتا اور پاس نہ کرے نجات دا سبب اور مستفا یہ سب کی سبب ہے یعنی رب سونے کی گل مننی اور اس کے محبوب دکم نو من کی نجات پکڑ اور گرشت کا سبب اللہ سونے کی اور عذاب دا سبب مولا سونے اور او سونے دی نا اللہ دی گل نہ مننی محبوب دا حکم نہ مننا یہ بندے تباہی بربادی دے سلت دے اور رسوائی دا سبب دشارت دشارت اور مولا سونے نے کے اعلان فرمائے قرآن مجید فرقان نے حمید دے ارشاد رمضان ہی فرم سارے بات تو ٹھیک ہے جی آپ نے جو کہا ہے بات تو اللہ رسول کی ہے لیکن <laughs> ساتھوں نہیں چلیا جائے جی فرما دوسری مثال دینا قربان جلپی سبحان اللہ، سبحان اللہ کہ یار جی منا گا دنیا بچانے جا برادری سجاوی کدھر لگے پہ والی مسلو <سلام> کے are <laughs> you مرنا ہو جمنا ہوشی ہوفر ہو بھٹا ہو پدار ہو گھر کے اندر تو کام کاج کر رہا ہوفیت تین مستقفا دلاف نہیں ہونی چاہیے خلاف جس ویل نہیں اٹھے گا اور ایک کا ہے عملی کمزوری کہ بندہ سارا بیچا ہونی بیچا ہوگا آملن کمزوری ہو جائے یہ اور گا اصو بےمان نہیں آخان گے کیوں وہ دل گل گواہی دے رہا. سبحان اللہ دل دل دی ہے وہ دل گواہی دی ہے ہیں. سبحان اللہ! دل, دل دی گواہی دی ہے نا. دل دے رہا ہے لاقوم بثورهم قلب يموت في الحيات ترى من خارج بثورهم قل زمرها اولائي جی روانک دیا نا منیجر صاحب جی میں بیان کی, او دی او دی بیان کی او جناب مجھے پتا لگ گیا یار مولوی کو سدیا بھی میں کھ بھی میرا نہیں رہا گل یار ایج تو نہیں کرنا چاہیے سدھانے پہ شام رکھنا چاہیے میں بعد ہی آخیا میں آخر پتر اصا کہ تیرے پانچ دے نوٹ یا ہزار دے نوٹ کے دے اتنے پیسے ملاد بنایا دے نہیں مشالی گل نہیں بنائی یہ میرا تن بیتا تجرب ہے واقعہ میرے ہاں ساری ر ایمان تل ہے کہ دل تصدیق نہ کرے ہوں سمجھ آئی مت سارے تصدیق کر دیں تھوڑی جی تشریح کر مولوی لانچ بنا گیا میم یار بولو تو صحیح لیکن میں پوچھنا تسی دسو اچھا یار آپ جدو حدیث ہاں جی جی چاہیے نہ پڑی جان تو بعد چڑھ دیا کے بیان کروا محبوب پار کای ہاں جی کلما چاہیے کلما پڑھنے من کیوں میرے پاس مندی کلمہ پڑھ لیا ملاپ کرا لیا نیا نیاز بن لے آپ پکے مسلمان لیکن مولا سونے نے کلما پڑھنے پڑی جا رسول گھر سے نرد کھڑا ہے میں آخری جی اللہ تو اگر یہ گل کرنا نا تو پھر سو لے پہلے سود چھٹے گا ملاد کبور ہو جی تک تیرے کو سود نہیں چٹتا تیرا ملاد تو لاکھ پیا کر میں پڑھ توجہ نہیں یہ فرمائی تیرا دل حبیفے خدا کی گل سے نہیں پیارا کوئی بندہ دالی ہو, ہو جائے جا کوئی بندہ سود خو سود آئت ہو جائے کوئی بندہ سو میری مراد رشوت کے خلاف زانی جنا دی ہاتھ قبول کرے جنا کے خلاف سود سود لالت قبول کرے سود کے خلاف جی, میںکلیف <laughs> <laughs> چکیا ہوے اور دیج مطاب کی ہے اسلام جت لگوس سے پرہیز کرم کی گل کرنا منع ہوئے اتو مسلمان کافر یہ میں تھوڑی جی تشریح دیا کرنا کہ دل مندہ نہیں دل نہیں زبان لا کہ اکبال کا بھی نہیں ہونا کلندر اقبال فرما فرمائییا مسلمان. کون نا؟ اور جیڑا مسلمان اخوا ایماندار وہ کی خدا کی کسم کر جانو. میرے پاک پاک سر میرے رو. کوئی بہتا سارا کچھ کر کے پھر آخنا نہیں دل تسلی کرتا ہے ہم جی مانتے ہیں ہم رسول ہیں ہم جی رسول ہیں وقت آئے گا تو بتا دیں گے جان دیں گے مول سا وقت تو آنے دے میں آخیا چملا وقت آیا خرا ہے تو وقت تو پہلے ہی وقت تو پہلے وقت وقت کس نے دیکھا ہے اور وقت نے کس کو محلت دی ہے سن صحابہ کی بات سنا چاہوں سہابی رائے مشورہ لیا خصوصاً لوگ ساں بڑے, بڑے, بڑے, بڑے, بڑے رئیس سن کبیلیاں سردار سن قبیلے چڈ کے آئے ہوئے سن ہاں جی رچبے جی تے, تے مربع چڈ کے آئے ہوئے سن میرے پاگ نبی نے میرے پاگ نبی سر اشارہ فرمایا انسار انسار بولے سارا فرمایا انسار بلو خبر ہوئی آپ نے بھی سر سان پہ فرما بولے بلند چیتا یہ نہیں تیرا اشارہ ہونا چاہیے ہماری گھر نے فرمایا خوش میں سبحان اللہ سبحان اللہ مصر میرے کیسے سرور دی محفل شریف سب بھی آئے سونے کی حکم آگیا سی سونا میرے پاک نبی سرام کر حکم نہیں سی اپنے خبر نہیں سی پہنچی بے خبری کے سونے کی اگوٹھی پا کے آ آ نبی نے فرمایا یارہ کوانے کی بدبو لفظ پہ کہتے بولے جا رہا ہے بولتا کون پہ مرضی بغیر مرضی رب نہیں ہونیفا صحابی باغ نے اپنے جسم ملک فرمایا پہی گل نوی باپ نے سونا حرام فرمایا شریعت نے حرام فرمایا مرد نے حرام فرمایا لیکن پھر بھی سونے روی نے فرمایا اور بے خبری دی اندر اگر ایک حکم دی مخالفت ہو گئی ہے فرمایا دی بدبو پہ آ جی ساری زندگی رسوے گزرے وہ پکا دتی ہے اج ہے کوئی ایسا بندہ میرے سمے اپنے کوئی ایسا بندہ بیٹھے کہ جایک کی مخالفت کرے تو جنہ کے پچھے تصویر نمازہ پڑھتے ہو د تا پڑھ رہے ہوئی کہہ دین یار تیرے کو جانمی دی بدبو دی ہے. کوئی ایسا بندہ دی اس گل برداشت کریں یہ جی. مطلب ہے اجے کام اتو ہی ہے جی اجے ہیسا نہیں اچھا جدو لکھے گا نا پھر یہ الفاظ, اینا الفاظ، قوڑے میں آه. آه. بادشاہ گلاما رنگا کالا سبحان اللہ او کالے رنگ والی گلاما سارے وزیر ود پیار کرتا وزیر جناب وہ جی میں کہیں دینا بھائی کیشیر جیسے جناب چینا شینا دے تو ساری چیزاں ہوں جدو ویک رنگ بھی یہ کال ہے بادشاہ بڑا پیار کرتا ہے, لیتا ہے. مجھے کیا بادشاہ با گیا. پیار کرے چی بولی نال کرتا سی اکالی تناب اپنی محبت کا انتخاب ہے تیرے دماغ کا پورا گیا نا بادشاہ نے کیا موقع آوت کی دیئے سارے گھر کچہری لگی ہے بادشاہ پاگل ہو گیا سارے توڑ سکے کالے رنگ دی خاتمہ نہیں سی جی جی بادشاہ پیار جا رہا تھی بادشاہ ڈوبے لے چلے گے بادشاہ نے جو بھی اس زمانے سن اس بادشاہ بلتا نہیں آد بے خبر چاہیے ہاں جی ہاں جی آپ کو نہیں مسئلہ بیان کرو نا تے پوچھو یار سمجھ آئیے میں آئی یار کمال کی گل ٹپ بھی جی میں اپنا کھانا کھاتا گوڑا کھانا سمجھے منہ رنگت بھی نہ تبدیل ہوئی ہو گئے انہوں نے گل کی ہے وہ جی تے جاپوت مرجات کی میںاقت مرجان مالک <سؤال> بادشاہ بیٹھا حکم دیکھا تو کہ میرا جا میٹھا ہو گیا میٹا ہوا ہے کہ قوڑ قوڑا بادشاہ جی گل سمجھ آئیے ان سارے لا لو میرے حکم کی تکمیل کرنا بھی آئے بھی؟ سارے <سؤال> ہو لیکن میرا حکم آئے تو یہ جاندی چاہیے میں محبت کرنا بولتے نہیں کا حکم آئے تو کھڑ لے جائے وہ محبت حکملہ محبت راج ہے وہ حکم لوجہ رہی ہے فرمائی اللہ اللہ ہو محبوب رب سبحان تیری دنیا دی دی تیری دنیا کیمتی شہر سونا تیری دنیا دی کیمتی شہر سونا ہے پر مینی کڑی ہے سان پتا نہیں مولا سونے نے سونا بنایا اور چی خاطر بنا جائے وہ تھا واہ مسلمان واہجارے اللہ جو بنے ہے بنے ہےتنی بھی سب مسیطے آنے کے کھے رکھنے اور ربیولو شریف تقریباً جلسے جان کا اتفاق بڑھتا ہے ہر جلسے سات بندے کھولیاں آشے کے رسول جی چور ایشے کے جی آپ بڑے بنتے ہیں جی دی, دی اہمیت ہے کوئی افسوس جرابے پہ جب دوپٹا کپڑے اور یاد رکھے جی جی رکھنا پہ من نہیں رہ خوشبو بھی نہیں لگ سکی اور اتنے جا کے قبر نومتے ہوئے جی قبر شریف میاں صاحب سونے کے حکم کے سونا ج میرے پاس میں مجھے ختم ہوئے باقی صاحب نے فرمایا عزمت اور شان کت لے مستھی بلا جنہیں پوا گئے, گئے اور فاسٹ صحابی معصوم نہیں ہوتا محفوظ نے صحابی معصوم میں یہ مطلب نہیں کہ صحابی کو گناہ ہو نہیں سکے لیکن خلاف کوئی قدم اٹھ جانا سن سات ایک صحابی سن کوئی ایسا کام سرگرد ہو گیا کہ جا دیفا مطابق تین مت بدیا ہوا سکتا نہیں سی پایا بس جیویں رسولہ خدا بھول گیا چپڑ گئے اللہ اللہ میرے پی اپنا فض کر دیا عزمت نہیں شان لگتی نہیں مقام لگتے اگر عزت اور شان اور عزت مستفا قربان کرے گا مولا ایسی عزت دے گا کوئی اور سن جانے یاد کی تو فرمائی بھی پالو سنیا نا واہ سینا لے آخا نام لال نے فرمایا من اطاعنی فقد اخوا اطاع حیش راج اچھا میری نام کر انہیں اللہ اور جنہیں اللہ کی منی ہے جھڈیا لاؤنا بکیاں لاؤنا بیگا پکاونا ہونا بندہ چھٹ سکتا اس گلنا اتفاق ہے نا. نہیں سکتا. گا قدو قدو پائے گا جدو ملاد والا کدو راضی آتا ہے جدو ملاد والے کی تابے داری کی جائے گا حکم منیا جائے بے. حکم منگایا جائے جناب جدو حکم ملاد والے دی طرف آئے بندے دل دے دے اندر کھٹکا بھی نہ آئے بندہ سر چکا لو گنے جاتے وغیرہ نجات کا امکان ہی نہیں جی میرے آخر عماندار نے فرمایا جی نہیں اللہ جنہیں میں تکلیف پہنچائیے اور جنہیں اللہ ن تکلیف پہنچائی ہے جن تک سانس سروت بابا رکھا قدر نہیں آنی چکنے آ جانے سروسن سما زمانہ ہوا یہ کہنا سوکھا ہے کہ نا لمد خوش ہوئی اور خوش کرنے دی کوشش کریے کہ او او رنگ جہف تابے داری کوئی دا دے بیچے آخر دے در میرے جائے نامدار نے جائے میری منی ہے انہیں اللہ نے منی جی اللہ نے منیے اور نجات پا گیا ہے اللہ میرے آخر فرما فرمائے, فرمائے. فرمائے.